تصیلّ الرحمن الرحم الحمۃ الحمد اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح شاہ بات باقی تمام شامی خارن کرمبر صاحب سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے داخلہ کتاب دعوی شریف میں سے درج نمبر چار سو ہیں گاندھی چار سو باون شروع سے لے کر ابھی تک کی درستی تعداد ہے اور نائنٹی فور جو ہے اوراد فتح کا درخت نمبر چورانوے ہے اوراد فتح میں ہم لوگ جو ہے اس کا کے اول میں ہیں ملک الجبار میں اور اس میں آج جو ہے لا الہ اللہ نمبر اکتیس میں ہے آج کے مقدس دعا کے درخت میں چار سو باون اور چورانوے میں یہ دعا ہے لا الہ الا اللہ راہم المساکین ہاں جی لا الہ الا اللہ رحم المساکی اس مقدر جملے کی توضیح ہے تو لا الہٰہ جو ہے اس کے توضی عالوں کو قید دباؤ گا ترجمہ لا نہیں الہ کوئی معبود کوئی پرشش کے لائق کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ مگر اگر ہے تو اللّہ صرف اور صرف اللہ تبار و تعالیٰ کی ذات اردس ہے اس کے علاوہ اس کا میں کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جو ہے اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں سب اللہ کا مخلوق ہے تو خالق کے ہوتے ہوئے مخلوق کی عبادت کیسے ممکن ہے ہاں اللہ رازق ہے باقی سب کچھ ذات کا مرزوخ ہے تو رازق کے ہوتے ہوئے مرزوق کی عبادت کیسے ممکن ہے ہاں جی وہ رب ہے باقی سب مربوف ہیں رب کے ہوتے ہوئے باقی مربوف کی کیسے عبادت ہو سکتی ہے وہ سب کو حیات بخشنے والا ہے باقی سب کے حیات اسی کاغذات سے ہو جب کہ سب کو موت دے سکتی ہے تو ایسے عظیم ذات کو ہوتے ہوئے ہیں اس کے مخلوق کی مربوب کے اس کے جو ہے کیسے عبادت ہو سکتے ہے لہذا سو فیصد یقین الیقین یقین در یقین کے ساتھ بندے مومن کو اس حقیقت پر ایمان ہونا ضروری ہے کہ اللہ کے سوائز کا میں کوئی بھی شے لائق عبادت نہیں پرش کے لائق نہیں عبادت کے لائق نہیں اور وہ اللہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں آج کے دور میں جو خصوصی عبادت وہی ہے راہم المساکین اور وہ اللہ راہم المساکین ہے تو اس میں ایک راہم ہیں دو لغات ایک جو ہے راہم ہے ایک مساکین کے لفظ سے تو راہم یہ اسم مائل کا سیکا ہے رحم یرحم و رحمتن و مرحمۃنو و روحمََ اس سے جو ہے معنی نرم دل ہونا مہربان ہونا شفقت کرنا بخش دینا یہ سارے معنیٰ لکھے المنجل لغتنا اور الرحیم مہربانی کرنے والا یعنی ماننا لغی کو مد نظر رکھتے الرحیم جو ہے ہاں مہربانی کرنے والا ہو جائے گا اور الرحیم مہربانی کرنے والا شفقت کرنے والا بحث دینے والا یہ سب جو ہے الرحیم کا معنی ہو جائے گا <تصف> <تصف> اس کا معنی لوبھی تو یہ ہوا ہاں مہربان ہونا شفقت کرنا بہہ جانا یہ تو معنی فیلی مضدری ہوا تو اس کا معنی اسفائل جو ہے الرحیم اسفائل کا چلائے اس کے معنی پھر مہربانی کرنے والا شفقت کرنے والا بحث دینے والا یہ معنی ہو جائے گا المساکین جو ہے یہ جمع مکثر مسکین کا اس کا جو مقصر ہے مسکین کے معنی لغت میں یہ لکھا ہے بے میں بیچارہ میں غریب اگے معنی لکھا ہے مسکین کے بے چارہ غالب اور سکن یسکن سکونن اس کے مادے سے ہے سکون پذیر ہونا حرکت بند ہونا ہوا بند ہونا اس کے لغوی معنی میں دوسرا معنی سکون پہلے والے سکا نہ تھا ابھی سکون پیش مشورہ پر یشکنوں سکون تن کے معنی غریب و محتاج ہونا سکا نیشکن معنی سن پر زبر کا پر رکھیں تو سکون پذیر ہونا حرکت بند ہونا ہوا بند ہونا لیکن سکون یشکنوں دونوں پر پیش ہے کافر ماجی مزارے دونوں میں سکونت معنی غریب و محتاج ہونا ہاں جی اور اشتقا ن کی معنی فروطنی آجزی یہ معنی جو ہے القام جدید میں جو ہے مسکین کے مادے کی،, کی ہے اور نمبر دو جو ہے المنجد میں المسکن المسکن فقیری ذلت کمزوری غریب افلاس محتاجگی ہاں جی یہ سارے معنی کے المسکین وہ شاہ جس کے پاس کچھ نہ ہو الم المجم تجمہ ہے المسین وہ شاہ جس کے پاس کچھ نہ ہو یا وہ شاہ جس کے پاس اتنا نہ ہو جو اس کے عیال کے لیے کافی ہو اس کے ایک معنی ضلیل و مغلوب یہ بھی معنی کیا ہے اور اس کی جمع المجد لے کر مسکینون بھی آتا ہے مساکین و مساکینوں بھی آتا ہے دو شمع اور عربی جو لسان العرب ہے لسانو عرب میں جو ہے مسکین اور فقیر کا حاصل معنی کہتے ہیں اصل المسکین لغت میں الخاذ ہاں جی خضو خوش و کرنے والا وہ اصل الفقیر جو فقیر کا حاصل معنی المحتاج ہے کہتے ہیں مسکین کا حاصل معنی خوضو خوش و کرنے والا ہے اور فقیر کا حاصل معنی ہے محتاش مانا وہ لہٰذا اس وجہ سے قلعہ رسول اللہ صلی وسلم فرمائے علامہ ہی نے مسکین عامن نے مسکن الواشن نے فیضنت المساکین تو یہاں پر جو لفظ مسکن مسکن آیا ہے اس میں اراد بھی رسول اللہ نے یہاں ارادہ فرمایا اس مسکین سے توازو و احباب ہاں جی توازو اور احباب مرالیہ مسکین سے مرالہ آہن مسکن مجھے حیات بخش ہے اس حالت میں کہ میں تیرے درگاہ میں توازن کرنے والوں میں سے ہوں فروتنی فروطنی آ جیجی کرنے والوں میں سے ان لوگوں میں جس کا دل جو ہے تیرے حضور میں جس کا منقصر القلوط ہے جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے ان لوگوں میں سکر آ جائے یہ جی معنیٰ کیا شکست دل ہاں جی احبط اور فروطانی کرنا یہ لکھا ہے تو یہاں جو ہے ادھر دعا, دعا میں شینا میں قامش نسن عالم لکھا ہے تواز و اخبار کے معنی میں توازو تو آجزی کے معنی میں ہے ان کے سارے کے معنی میں اور احباط ایمانی ہاں جہ فروطانی اسلم کیا ہے فروطانی متقص من کا سر القلب حقیر یہ سلمہ شکست جن اور احبت اللہ احبت اللہ جب کہتے ہیں تو آجزی و فروطانی کرنا المنجد میں یہ لکھا احمد اس احباد کے معنی اور جو ہیں اللہ سے اللہ کا عمل دعا کہ اللہ ماہن مشیر عام مشرے اللہ میں تیرے درگاہ میں آجزی کرنے والوں میں حالت میں ہاں جی مجھے زندہ رکھیں اور آجزی ہی کرنے والے اور تیرے درگاہ میں ہاں جی اب متوازے کی حیثیت سے مجھے زندگی گزارنے کی توحیق دیں اور ان لوگوں کے زمرے میں مجھے محسور کرے جو ہمیشہ تیرے درغی ہی کرتے ہیں حضو خوشو سے پیش آتے ہیں یہ آپ کا دعامرات ہیں وہ اللہ تکنہ جبارین تقبرین لیکن ان لوگوں میں سے اللہ نہ ہو جو تقبر کرنے والے اور جبارین میں سے اور تقبر کرنے والوں میں سے نہ ظلم ستم تغبر کرنے والوں میں سے یا خاض اللہ عرب یا عربِ ضلیلََََََََََ یا اللہ میں ہمیشہ تر درگاہ میں خود و کرنے والا ہو درگاہ میں ایک ذلیل مسکین کی حیثیت ہو غیر امت القبری نہ ہو اور یہاں پر جو ہے اس دعا میں لے صحیح راض بالمسکین ہونا الفقیر المحتاش لسن عرب میں کہتے ہیں یہاں جو ہے مسکین کا اصلی معنی لغت میں آجزی فروطنی کرنے کی لسن عرب کے وقت تجمہ اور فقیر کا اصلی معنی محتاش و تمدست زیادہ اس وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرما اللہ عن مسکینوں والی دعا بے شرما یہ اے اللہ مسکین کی حالت میں زندگی عطا فرما مسکین کی حالت میں موت دے دیں اور کل قیامت میں بھی مسکینوں کے ساتھ معشور فرما تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں مسکین سے تواز و اخباط کرنے والا اور من کثر القلب ارادہ فرمایا یعنی اے اللہ مجھے یعنی طاقت و قوت کے بل بوتے پر ظلم کرنے والا تغبر کرنے والا نہ دے بلکہ اے اللہ مجھے تیرے درگاہ میں آجزی فروتنی اور خضو و خشو کرنے والا قرار دے اللہ ماہین کے یہ مسکین کے یہ معنی ہاں اور مجھے تیرے درگاہ میں ایک حکین و ذلیل بندے کی حیثیت سے رہنے کے توفیق ادا کرنا تو اس دعا میں جو ہے اور اس دعا میں رسول اللہ نے ہرگز المسکین سے مراد فقیر اور محتاج کا ارادہ نہیں فرمایا چونکہ آپ نے جو ہے فخر محتاجی ظاہری سے حج فخر محتاج ظاہر سے ہاتھ میں کچھ نہ ہونے کے حالت سے اللہ کے حضور نے پناہ ماننے کا حکم دیا چنانچہ آپ نے فرمایا استاز و بہ من الفری ہیں تم اللہ سے فخر محتاجی سے پناہ مانگو جو بلاغ میں حدیث نمبر دو ہے لہذا یہ ممکن نہیں کہ رسول اللہ سے امت کو ایک طرف سے فخر محتاجی سے پناہ ماننے کا حکم دے دوسری طرح جو دوسری جانب فخر و محتاجی کے خود دعا کریں لہذا اللہ ماہر نے میں مسکین سے مراد اللہ کے حضور تواز و انتصاری فروطنی اور خود کو اللہ کا مکمل محتاج سمجھنے والا بننے کا دعا فرمایا ہے جو کہ فقر حقیقی ہے جو کہ حقیقی ہے اور جو ہے نوشی دنیا میں جو ہے جس کو ہاں جی ہماری دوسری جماعت جو ہے بڑے بڑا شکار اور محافظ ہوں انہوں نے یہ مغرب کے دعا کو چینج کر کے علامہ آہن مسکن ان کو علامہ آن نے سائیدن عامن نے سائیدن کے چینج کر دیا جبکہ یہ دعا پہ عمر وسلم کا مسلمہ دعاؤں میں سے مستند دعاؤں میں سے ہے اور انہوں نے صحیح ہی سمجھا کہ وہ انہیں جو ہے مسکن کا معنی ہی انہوں نے مطالعہ ہی نہیں کیا تاخیق نہیں کیا لغت میں لغت کے اس اس دعا میں کیا معنی کرتے ہیں ہاں مسجد کی حاصل کیا ہے عورفی مانا کیا ہے عقیقی مانا کیا ہے ان نے اس پر غور ہی نہیں کیا انہوں نے کہا اس میں تو بات کے لیے دعا کیا اور یہ تو کوئی اچھی دعا نہیں بولے دعا کو چینج کر دیا تو ایک دوست نے پمر کی جو ہے سنت کی خلاف ورزی کی اور ایک خوش سختہ دعا کو نرواشی عبادت کے ایسا بنایا اور امیر کبیر جیسے سوخی اور عارف باللہ ولی اللہ کی دعا کو چینج کرنے کی جو ہے ذلیلانہ حرکت کیا جس کی جو ہے دنیا کو سات مذمت کرنے چاہیے کسی کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے ہماری ادبان کے مست مصط... مسلط دعا میں کوئی تبدیلی کریں اور چینجز کریں ہاں جی تو اب جو ہیں لہذا اللہ ماہنی مسکین میں مسکین سے مراد اللہ کے حضور تواز و انکثاری فروطنی اور خود کو اللہ کا مکمل محتاج سمجھنے والا بننے کا دعا فرمایا ہے جو کہ فخر حقیقی ہیں اور یہ دعا انتہائی مناسب ہے انسان کو ہمیشہ انسان ہمیشہ اللہ کا محتاج ہے اور اس میں کسی کو شکش ہوبا کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہاں جی اور یہی فقر حقیقی انسان جتنا جی خود کو اللہ کا محتاج سمجھیں گے اللہ کے حضور میں جھکیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس پر فضل اور انعامات فرماتا ہے اور انسان جتنا جی خود کو اللہ کے مقابلے میں کچھ سمجھنے لگ جائیں گے نا اللہ اس کو جو ہے زمین پہ دے ماتا جیسے خیرون کو نابود کیا شداد کو نامور کیا ہاں قارون کو نام نابود کیا کیوں لیکن انہوں نے خود کو اللہ کے مقابلے میں کچھ سننے لگا اللہ کے مقابلے میں تکبر کرنے لگا اور کہا میں ہی بڑا ہوں تو اللہ نے فرمایا پھر ہم دیکھتے ہیں تیرے تکبر جو ہے کس کام آتا ہے لہذا اللہ ماہ مشن تو مسکین کے ایک لغری ہو گیا ضمن المارف کی دعا کی پہلے بھی توضیع دے چکا تھا یہاں پر بھی ایک ضمنی توضیح ہو گئی اب یہاں اوراد فتح میں رحم المساکین لا الہ لہ لم المساکن ہاں جی لا الہ الا اللہ راہم المساکین مسکین سے مراد میری ذوق یہ کہتا ہے یہاں مسکین سے مراد فخر وہ محتاج محتاج جی بھی ہیں کیونکہ جو انسان مادی طور پر محتاج فقیر ہے کچھ کھانے کو نہیں ان کو کھلانے والا کھونے وہی اللہ ان پر رحم کر کے ان کو روزی سے نوازنے والا ان کی زندگی کو میں آسانی پیدا کرنے والا بھی وہی اللہ ہے تو لہٰذا جو یہاں فخر محتاجی بھی ہیں اور فخر حقیقی بھی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ دونوں پر اپنے اپنے جو ہے احوال کے مطابق رحم فرمانے والا اور مہربان ہے ظاہر فقیر کو اللہ اپنی رحمت و مہربانی اور شفقت سے مال و دولت سے نوازتا ہے عورت کو فقر و حقت سے اور اس کی جو ہے مادی مشکلات حل فرماتا ہے اس لیے وہ راحم المث نے کیونکہ رزق کی تقسیم اللہ نے اپنے دست قدرت کو اختیار میں رکھا اور جو ہے ہر دابا یعنی جاندار کو رزق پہنچانا اللہ نے اپنے اوپر لازم کرا دیا چنانچہ اللہ نے خود فرمایا کہ ماہد اللہ اللّہ خرانیات ہے اللہ فرماتے ہیں کوئی جاندار ایسی نہیں ہے کہ جس کو رزق پہنچانا اللہ کے ذمہ نہ ہو لہذا اللہ ظاہر مسکین یعنی محتاج کو رزق پہنچاتا ہے اور اس پر راہم و مہربان ہے تو لا الہ الا اللہ راحم المساکین یعنی اور مشین حقیقی جو کہ اللہ کے حضور آجزی و خضور و خشو کرنے والا ہے ہنجو اور فروطنی سے پیش آتا ہے اور کبھی بھی اللہ کے حضور خود کو کچھ نہیں سمجھتا ہے بلکہ ہمیشہ خود کو ہر چیز میں ہر وقت دنیا وارت دونوں میں اللہ کا محتاج مَ سمجھتا ہے اللہ اس پر بھی زیادہ مہربان ہیں اور رحمت و شکل فرمانے والا ہے کیونکہ یہ اللہ کے مطیب و فرمان مردار بندہ ہے جبکہ فقر ظاہر والا اللہ کا متیع و نافرمان دونوں ہو سکتا ہے لیکن یہ بندہ جو ہے جو فقر حقیقی کا مالک ہے وہ تو سو فیصد اللہ کا متیع اور فرما بندار اور اللہ کے سجود درگاہ میں ہمیشہ سر بسجود رہتے ہیں سر نیچے کر کے رہتے ہیں اور سجمش اسے اپنی فقر و فخرے کا احساس ہے کہ میں اللہ کا کتنا محتاج ہوں کہ میں اللہ کی رحمتوں کو کتنا محتاج ہوں میں اللہ کے لطف کرم کا کتنا محتاج ہوں اس کے الطاف کے بغیر اس کے رحمتوں کی، اس کے میں میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں میں ہی چوں ہی چوں ہچوں ہی کچھ نہیں کچھ نہیں ہوں اسے اس چیز کا احساس ہے تو ایسے بندوں پر اللہ زیادہ ہے راہم میں تو رحم المساکین میں حقیقی والے پر بھی اور فقر ظاہری والے پر بھی تواش کے درسیں کوئی اتباع کر دو کل اس استوا کے دعا اور ایک اور دس انشاءاللہ اس دعا کے توضیع میں ہوں گے